اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہ ہو سکتی سب کا وقت لکھا رکھا ہے اور دنہ کا انعام چاہے صفر فے دو چھ ہم اس میں سے اسے دیں اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں اور قرب ہے کہ ہم شکر والوں کو عطا کریں